گیارہویں رکو کا آغاز ہے یہ آٹھویں پاری کا گیارہواں رکو اور سورہ آراف کا چوتھا رکو کل محبوب آ فرمائیے من خرم زینت اللہ اخرج البادی کون ہے جو اس زینت کو حرام قرار دے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی جو جائز زینت ہے اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں وہ تو بات من رسق اور کس کی طاقت ہے کہ جو پاکیزہ روزی کو حرام قرار دے کل امحبوب آپ فرمائیے ہی نامنو فل حیات دنیا یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی ہیں لیکن کافر تو جانوروں کی طرح ہیں حقیقت پہ تو یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں خالص وت یوم القیامہ اور یہ نعمتیں قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں ہی کے لیے ہیں کدا لکھنیا اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم اس کے لیے جو علم رکھتی ہے جانتی ہے فرمائیے ان نما ہر رما ربی الفاح شما ون وما بتون آپ فرمائیے میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو چاہے وہ باطنی بے حیائی ہو ذہن بھی گندا نہ ہو دل بھی گندا نہ ہو آنکھیں اور کان بھی پاکیزہ ہو اور ظاہری طور پر بھی بے حیائی کے کام نہ کیے جائیں ول اور ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا ول بغیر الحق اور ناحک سرکشی کو میرے رب نے حرام قرار دیا ان تشریک سلطان اور میرے رب نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک جس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی حجت نازل نہیں کی یعنی تم اپنی طرف سے منمانیاں کرتے ہوئے مخلوق کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراؤ شرک کرو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا عَلَى اللَّهِ مَا لَا <تَعْنَمُونَ> اور اللہ تعالی نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جھوٹ باندھولی امت ان اجل ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت ہے کر لو جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں فیدا جا اب لا یس تاخیر ولا یس پھر جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک ساعت نہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی ایک لمحہ نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے اسی دن اسی وقت موت آئے گی یا بنی آدم اے بنی آدم اما يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ رسولم من عَلَيْكُمْ یا اے بنی آدم جب تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں فمن تقو بس جو تقوا اختیار کرے وہ اور اپنی اصلاح کر لے فلا خو فن علیہ ولاحم یا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے بھی اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہا اور ہماری آیتوں پر عمل کرنے سے انہوں نے تکبر کیا الا اکاس بنار یہی لوگ جہنمی ہیں ہم جہن خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فمن اولا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے او کر زبا بھی یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے نصیب منل کتاب یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا لکھا ہوا نصیب انہیں ملے گا یعنی گناہوں کی سزا انہیں ضرور ملے گی جا ات ہم رسول یا یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے فرشتے کہیں گے ائی نہ ماں کن تم تد مند تمہیں کیا ہو گیا تھا تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے کہاں ہیں وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے وہ مشرقین کہتے ہیں عنا، وہ بت ہم سے گم گئے یعنی اب ان کا کوئی نام و نشان ہم نہیں پاتے وہ شہید اعلی انف سہیم ان نہ اور وہ اپنی جان کے خلاف گواہی دیں گے بے شک وہ کافر تھے امین قد خلط من قبل من الْجِنِّ منل فِي النَّارِ جہنم میں ایسا ہوگا کہ ایک گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا پھر اس کے پیچھے دوسرا گروہ آئے گا پیچھے جو دوسرا گروہ آ رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا اللہ تعالی فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اس گروہ کے ساتھ کہ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکا انسان میں سے اور جن میں سے لما دخلت امت جب بھی کوئی گروہ جہنم میں جائے گا تو دوسرے کافروں کے گروہ پر لانت کرے گا رقو فی جمیان یہاں تک کہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے غلط اخراہ اہم اب دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں کہ جو دنیا میں پہلے آئے اور مر گئے اور ان کے بعد دوسرے آئے یعنی باپ دادا ہیں پھر ان کی اولاد ہیں تو اولاد باپ داداوں پر لانت کرے کہ تم شرک کرتے تھے تم گناہ کرتے تھے اور تم نے ہماری تربیت غلط کی اس وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں اسی طرح قوم کے جو سردار ہوں گے قوم ان پر لانت کرے گی کہ تمہاری وجہ سے اور تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے او خراہم لیم جو بعد میں جہنم میں جائیں گے وہ پہلے جانے والوں کے متعلق کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب ہا ادلونا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا فعتی مینار تو, تو انہیں دگنا عذاب دے جہنم کا دگنا عذاب دے ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا قالع کلن دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لمو <تَعْلَمون> لیکن تم جانتے نہیں ہوخراہ اب جن لوگوں کی باتیں لوگوں نے مانی ہوں گی وہ جو پہلے جہنم میں جائیں گے وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فما کانا لقم علینہ من فکلے ہم بھی انسان تھے تم بھی انسان تھے ہماری بھی عقل تھی تمہاری بھی عقل تھی کوئی ہم میں اور تم میں کوئی فرق تو نہیں تھا اگر ہم نے غلط بات کہی تو تمہیں ماننے کی کیا ضرورت تھی وہ کہیں گے فما کانا لقم علیہ منفق تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل نہ تھا یعنی ایسا نہ تھا کہ ہم تم پر فوقیت رکھتے ہوں ہم عقلمند ہو تم بے وقوف ہو تمہیں اللہ نے عقل دی تھی تو تم نے ہماری باتیں مانی تمہارا اپنا قصور ہے فضو کل آزاد بیما کل تم پس تم اللہ کا عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم گناہ کیا کرتے تھے